إذا رسل أخذ فيها أما بعد ولا أن يكون أفضل من أهل زمانه لأن المسابي في الفضيلة والمحذول أقل علما وعملا أربما كان أعرف بمصالح إمامة ومفاسدها وأقدروا على القيام بمواجهها ادھر اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ امام کا پہلے زمانہ سے افضل ہونا کوئی ضروری نہیں ہے بقیہ زمانے کے لوگوں سے وہ افضل ہو رہی. یہ اصل میں رد ہے کی کا کہنا یہ ہے کہ جب تک کسی کی افزلیت کے بارے میں ثابت نہ ہو اس وقت تک وہ امام کے لائق نہیں ہے اور وہ اپنے بڑا اماموں کو ثابت کرتے ہیں اور ان کے لیے من گھت روایات بیان کرتے ہیں ان کے بارے میں امام اس شاعری اسی کو رہے ہیں کہ یہ کہہ دینا کیا امام اہل زمانہ سے افضل ہو یہ کوئی بات نہیں ہے اس لیے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ افضل نہیں مساوی بھی نہیں فضیلت میں برابر بھی نہیں بلکہ اس سے کم تر جو انسان ہوتا ہے جس کو مفضول کہہ سکتے ہیں اور وہ دوسرے والے سے علم میں بھی کم ہوتا ہے عمل میں بھی کم ہوتا ہے لیکن وہ امامت کی ذمہ داریوں اور مناسب کو زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے اس لیے اس کو امام بنانا زیادہ مناسب ہوتا ہے بنسبت اس شخص کے جو زیادہ علم والا ہو لیکن امامت کے منصب سے बिल्कुल نا واقف ہو اس کو کوئی سے کوئی تجربہ نہ ہو اور یہی وجہ ہے اگر امام کا سب سارے افضل ہونا ہوتا فاروق علی اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت سے ہو کر پھر چھ لوگوں کی جو شرح بنائی ہے وہ بنانا کبھی بھی نہ جاتی ہے اس لیے دیرتمر فاروق کو تو پتہ تھا کہ کون ان میں سے افضل ہے کون زیادہ فضیلت والا ہے تو اس کو بنا دیتے لیکن چھڑا بنانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ حوالے سے کہ آپ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اس زمانے میں ایک وقت میں کیا ہوگا ایک کے قریب اور ایک ہی امام ہونا چاہیے دو نہیں ہونے چاہیے تو پھر چھ لوگوں کا جو چھ لوگوں کی جو بنائی گئی ہے اس کا کیا مقصد یہ تو پھر کیا ہے کے خلاف ہے کہ چھ لوگوں کی شورا بنا دی گئی حالانکہ امام ایک وقت میں دو نہیں ہو سکتے تو اس کے کیا ہے فاروق نبی اللہ تعالی نے چھ لوگوں کو, کو کوئی امام نہیں بنایا بلکہ چھ لوگوں کی شرح بنائی ہے اور شرا کا حکم کیا ہوتا ہے پوری شرا کا وہ ہے کہ ایک ہی امام کے بعد ہوتا ہے کہ ان سب کی بات ایک ہوتی ہے اور دوسرا اور صحیح جواب بھی یہی ہے کہ دوسرا ہے وہ یہ تمہارے پہلو نے کسی کو یہ چھے کے چھ لوگوں کو امام تو نہیں بنایا تھا بلکہ امام کے سفر کے لیے ان چھ لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی اور شدہ بنائی تھی کہ یہ کسی ایک امام کو کیا کریں گے مقرر کریں گے یہ تو نہیں کہتے کہ چھ کے چھ لوگ امام ہیں بلکہ بازار میں تو آتا ہے حضرت فاروق شہر نائب بنا دیا جب تک یہ فاروق علی اللہ نے بڑا جاندار شرح کا نظام بنا کر دیکھے اپنی شہادت سے چھ لوگوں کو بنایا تھا اور چھ لوگوں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ تم لوگ آتے کسی ایک کو کیا کر لینا طے کر لینا اور جب تک طے نہ ہو تو نہیں بار تاریخ فاروق نے کئی سارے لوگوں کو مقرر فرما دیا تھا کہ جب تک یہ لوگ کسی کو مقرر نہ فرما دیتے ان دن تک تو اس وقت تک ان لوگوں کو مکان سے باہر نہیں آنے دینا اور اگر یہ بغیر تو سب کی سب کی گلدوں کو دوڑا دینا یہ بات محنا. برا تھی تم نے جو تھی کہ یہ کوئی ہر ایک کو امام نہیں بنایا تھا بلکہ کیا بنایا تھا شورہ بنائی تھی کہ امام کے تقرر کرنا بے جاب ہوگا بولا کو نہیں گر کہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں میں سے افضل ہو امام المصابی فی الفیل اس لیے کہ فضیلت کے اندر برابر شخص بل المخلول بلکہ کبھی تو افضل کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے مخضول یعنی کم تر انسان کا کیا کریں گے کم تر الاقل القل علم میں بھی کم عمل کے اعتبار سے بھی کم رباب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ من صالح مسالے امام کی مسائل کو اس کی ضروریات مخضولی ارتھ بالخصوص ایسے مواقع پر کہ جو مشہور ہوتے ہیں کم ترسان ہر فوری شر،, شر کو ذرا دور کرنے والا ہو اب کرنے والا ہونے فتنے کو فینے کا اٹھنا کیا ہو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہو ختم ہوتا ہو وہ یہاں کا جال امرہ تعالیٰ اسی وجہ سے فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کر دیا تھا جلال آ... امام کا سے کی کہ درمیان ظاہر کے بارے میں معلوم تھا کہ کون افضل ہے اس کے باوجود نے کیا بنایا شورا بنائی تو اسی بات پتہ چلتا ہے ضروری نہیں کہیں نہ کہیں اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیسے امامت کو چھ لوگوں کے شدہ کے درمیان میں رکھنا صحیح ہوگا जमाने میں باوجود اس کے ایک زمانے میں دو امام کا مقرر کرنا جائز نہیں ہے اللہ بھجن یا نصب امام مستقل ناجائز جو ہے وہ کیا ہے دو مستقل اماموں کا مقرر کرنا ہے ٹھیک ہے نا تجربے اطاعت میں ہمارے انسراد میں ہر ایک کی الگ الگ اطاعت لازم ہو تو یہ منع ہے احکامہ اس لیے منع ہے کہ اس موقع پر دو ملو اگر بنا لیا جائے اس وقت دو مختلف قسم کے احکام کو ماننا پڑے گا یعنی انتظار احکام، انتظار کا مطلب ہے مان لینا تسیم کرنا احکام متضب. تو مختلف قسم کے احکام کو کیا بات ماننا پڑے گا یہ ہے ہم آپ جہاں تک شورا کی بالکل کیا ہے ایک امام کا مطلب ہے کہ سب کی سب کی بات کیا ایک ہی ہوگی شرح سے ہوگی. جی. جواب جو جو کہ کہ اس سے زیادہ بہتر جواب یہ ہے کہ تعین کے لیے اور امام کے کی نسب کے لیے بنائی گئی تھی یہ جی نہیں کہ ان کو شہرے کو مستقل طور پر امام بنایا اس طرح تو یہاں سے معطرے کے بیان کرتے ہیں کہ امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ہوئے نہ ہو کہیںعبارے یا اعتبار سے معاہرہ بلکہ کیا ہونا چاہیے پہلے ولایات اس کی ولاقت مطلب ہونا چاہیے اب اس کے لیے تین شرطیں لگائی ہیں اور تین باتیں بیان کی سب سے پہلے کہا کہ ولایت مطلقہ وہ کیسے ہوگی اس میں آگے پھر پانچ چیزیں ہیں پانچ چیزیں نمبر ایک مسلمان ہو اس لیے کہ کافر ہو تو وہ مسلمانوں پر کیسے امام بن سکتا ہے فرمایا ہو اگر غلام ہوگا تو غلام اپنے مولا کے کاموں میں لگا جائے گا مسلمانوں کے کاموں کے لیے اس کو عوام کے کاموں کے لیے فرصت نہیں ملے گی کیا یہ کہ وہ کیا ہوگا کم تر ہوگا؟ تو اس کو اپنے امام ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا غلام ہے نمبر تین زکران کہ وہ کیا ہو مذکر ہو مرد ہو اس لیے کہ عورت جو ہے وہ ساتھ، اور دین، اعتبار سے بھی اس میں نقص ہے اور دین کے اعتبار سے بھی نقص ہے اور یہی دو چیزیں ہیں کہ کے مناسب ہے عقل سے بھی انسان کو کام رہنا پڑتا ہے اور یہ بھی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کے پاس دین بھی ہو مکمل کہ وہ صحیح صحیح سے فیصلے کر سکے اور عقل آ... بھی اس کی چیز ہو اور دین بھی کیا ہو مضبوط اور یہ ذرا چیزیں نہیں ہے اس میں اگر اپنا کام نہیں کریے گا مجموعہ ہوگا تو اسلام ہی نہیں ہے بال بال اس بچہ اور یہ جو مجنو ہوتے ہیں یہ مکمل نہیں ہوتے تو دیگر لوگوں کا کیا کام کریں گے تو یہ پانچ شرطیں کیا ہیں اس کے اندر خود ولایت متوقع کاملا کے اندر اور اس کے علاوہ دو باتیں آگے اور فرمائی ہیں اس حوالے سے جی و و اور دوسرے نمبر پر آگے پہلی شاید کیا بیان کی امام کے لیے کہ وہ کیا ہو عامہ رکھتا ہو نمبر دو یہ کہ وہ مسلمانوں کے امور میں تمام تر تصویر ہو خود اپنی اصل بھی کامیاب رکھتا ہو فکر بھی اس کی ٹھیک ہو اور اس کی رائے بھی کیا مضبوط ہو ٹھیک ہے دب دبا دب شانہ شوکت بھی اس کی ہو اور نمبر تین پہ جو فرمایا کفایتی شجاعت ہی اللہ تنقید احکام تو اس کا علم بھی ہونا چاہیے اور اس میں آدر و انصاف بھی ہو تاکہ وہ لوگوں پر احکام اللہ تبارک کو نافذ کر سکے دیکھیے ذرا ترجمے کو یہ پہلی شک کے بارے میں بتا رہی ہے کہ مسلمان ہو مشغول خدمت مولا اور غلام جو ہے اس کی, اہتراز کی وجہ بیان کرتے ہیں وہ اپنے مولا جو مشغول ہوگا ایک بس ہے دوسرے نمبر پر مستقر کی نظروں میں کیا ہوگا وہ حقیر ہو لوگوں کی نظروں میں حقیر ہو اس, اس کو تسلیم نہیں کریں گے اپنے ون کے ساتھ تیسرے نمبر پر کہا تھا کہ اور کے بعد کیا کہا تھا کہ عورتیں کیا ہیں کے ساتھ عاقل اور دین دین کے اعتبار سے منقص ہے اور عقل کے اعتبار میں اور یہ دنیا کا تجربہ ہے کہ جس موقع پر بھی اگر عورت کو بے نظام چھوڑا ہے ذات عورت کو اور اس کو کسی بھی ذمہ داری پر بغیر کسی مرد کی سربراہی کے چھوڑا ہے تو وہ نظام تصل ہے جمہور چھوٹے نمبر پر کیا بالغ بھی ہوجنو یا بچہ کافی امور کی تدبیر کرنے سے وہ مسالے اور عوام الناس عوام الناس کے مصالح کے لیے اور ان کے فائدے کے لیے کام کرنے سے یہ کیا ہے آج مسالے جنگور لوگوں کے مسالے لوگوں کی تک صرف تھی کہ اس کی تحت یعنی ہی دوسری یہ ہے کہ وہ امام کیا ہو مالی امور مسلم مسلمانوں کے امور میں تمام تر تصرفات کا کیا ہو مالک ہو کسوت رائے ہی اس کی اپنی رائے کیا ہونی چاہیے مضبوط ہونی چاہیے وردی ہی؟ اس کی فکر مضبوط ہونی چاہیے وہ ماحول بخش ہی بخش کا مطلب ہوتا ہے قوت جان کے اندر بھی جنگ کو بھی کبھی کبھی بخش کا اطلاع قوت کا اظہار ہوتا ہے وہ ماحول بخش ہی اور اور اپنی اہوت اور زب شوق ہی اور اپنی شوقت کی وجہ سے وہ کیا ہو تمام سرکات سر کا مالک ہو اس کی شانہ شوقت بھی ہو اور اس کی خود اپنی رائے بھی مضبوط ہو اور اس کی فکر بھی کیا ہونی چاہیے مضبوط ہونی چاہیے نمبر تین کی کفایت آتی کہ وہ تنفیز الاحکام کہ وہ قادر ہو احکام کو نافذ کرنے پر پہلے اپنے علم پر اسے پتہ ہو کہ کن کن سرکوں میں کیا کیا سزائیں لاحق احکام کے حوالے سے بلکہ اس کو تعلیمات کا علم ہو اس سے معلوم ہو کہ کیا کیا جرم ہیں کیا کیا ان کی سزائیں ہیں ایک دوسرے علم ہو وادی پھر جی کہ ایسے نہ ہو کہ جو مجرم کم ہو اس کو سزا زیادہ دے دی جائے یا مجرم بڑا اس کو کم سزا دی جائے بلکہ وہ عادل ہی عدل سے بھی کام لینے والا ہو, یعنی ہو عدل پر ہی, کفایت رکھنے الاحکام احکام کے نافذ کرنے پر دار اسلام دار اسلام کے حدود کی حفاظت پر بھی کیا ہو قادر ہو سرحدوں کی حفاظت کرنے پر قادر ہو مجرموں ظالم ایسا نہ ہو کہ مزلوم انصاف کے لیے گھومتے پھرتے رہے اور دوبارہ ظلم ہو جائے اور وہ مزل مزلوم, کے ظلم مزلوم ہی سے پوچھا بھی تھے اور نہ جائے کہ ان, ظلم کیا ہے؟ بلکہ ان کے ساتھ کیا ہے سیلفیاں کی جائیں اور ان کو اپنا اپنا ساتھی بنا لیا جائے اور ان کے ساتھ تعاون کیا جائے اور جو بیچارہ کوئی مزلوم ہو تو اس کو مز... مزید ظلم کی چکی میں پیسا جائے مزلوم مزلوم ہی دوستیا اپنا لی جی ایسا نہ اس, اس طرح کے امور مت کہ ظالم مظلوم کو انصاف نہ ملے یا دارال اسلام کے حدود کی حفاظت نہ ہو وغیرہ وغیرہ تو پھر کیا ہوگا امور امور غرض امام امام ہے, وہ اس کیا ہے مخلن اس کے خلاف ہے یعنی امام کو مقرر کرنے کا ہاں جی پھر ہوتا ہے